اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروہ میں،, میں پھونکنے گرا کے شر سے گرہ کے اندر جو پھونکتی یعنی جادوگر جادو کر کے وہ گرہ لگاتی ہیں اور پھر پھونکے مارتے پمنشر خاص دن ادا حسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے